رحمن ورحمۃ اللہ صاحب وحمۃ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ متوازن مجتما خان امیدانی مجھے خان گرام میں آپ سب سے مجھے باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس ہے کتاب فقلاوت بابل کے ساز درس نمبر دس آباد اس میں مختلف عذاب پر نقصان پہنچانے والی دیت بتا رہے ہیں اور ان میں سے آج جو ہے دانتوں کے بارے میں آ رہا ہے ہر کوئی کسی کے دانتوں کو نقصان پہنچائے تو اس کے کیا ادیت توقع میں دوسرا سے اللہ دانتوں میں دو طرح کے ہیں ایک سامنے کے دانت ہیں جس میں زینت بھی ہے اور منفات بھی ہے پیچھے کے دانت ہیں اس میں منفات ہے زینت نہیں ہے تو آگے والے دانتوں پچ پر دانتوں کی دیت میں فرق ہے افرماتیں فرماتے ہیں الحال اسنان اور دانتوں میں ادیتو دیت ودیت ہیں میں اگر کسی کی کے تمام دانتوں کو پورے اٹھائیس دانتوں کو ختم کرے ہاں جی سب کو نقصان پہنچائے تو پھر پوری دیات ہے پوری ایک انسان کی دیات ہے سو ہوں اگر بعض کو ہو تو اس میں فرماتے ہیں اس میں دیت ہے وہ تو قسم ہو اور دانتوں کو تاثم کیا جاتا اللہ سمانیہ تو وشرین سنن کو اٹھائیس دانتوں پہ چونکہ عام طور پر اٹھائیس ہوتی ہے آخری چار کسی کو نکلنے کے فرصت ہوتے ہیں کسی کو نہیں ہوتے عام طور پر جو وہی اٹھائیس دان ہوتے ہیں اس لیے فرمایا دانتوں کی ذہت کو تقسیم کیا جائے گا اعلیٰ سامانی و شرین سنن با بٹھائیس دانتوں پہ ان میں سے اس ناشرہ بارہ دان پھر مقدم الفاموں کے سامنے والے سے چھ اوپر چھ نیچے کے پھر اعلی ستن اوپر چھ اور نیچے چھ وہ چھ کیسے وہی ہے سنیتانی بالکل سامنے کے دو دان کو سنیتان بولتے ہیں اور ربایاتن اور سامنے کے دو دانت کے دائیں بائیں ایک, ایک دانتوں کو ربایاتن بولتے ہیں اس طرح نیچے کے سامنے دو دانت دو سنائی بولتے ہیں اور دائیں بائیں ایک, ایک دانتوں کو ربایات بولتے ہیں اوپر دو سنائی دو ربائی چونکہ سنائی کے سامنے کے دو دانتوں کے دائیں بائیں طرف جو دانتیں ہیں کو ربائی بولتے ہیں تو یہ چار ہو گے ون نا ون کے بعد آ, روائی کے جو ہے دائیں بائیں ایک ایک دان ہے وہ تھوڑا تیز دان ہے کہتے ہیں پیک پیک سو رہے تھے جو اوپر نیچے دونوں تو اس کو جو ہے تیز دان ہیں اور ان کو نابان بولتے تو اس طرح جو ہے دائیں بائیں دونوں طرف ہوتی ہے تو کل چھ دان اوپر ہو جائے گا سمجھے بالکل سامنے کے دو کو سانیتاً پھر اس کے دائیں بائیں ایک ایک دان کو روایت ہے پھر اس روایت روایت کہ دائیں بائیں ایک دان کو نابان ناب بولتے ہیں تیز دان کو اور یہ جو ہے اوپر جو ہے اسی طرح چھ دان پھر اعلیٰ اوپر کے جبڑے کے ساتھ اور پھر के کے ساتھ ایسے ہی نیچے بھی جو ایسے ہی جو ہے چھ دان ہے بالکل سامنے کے دو دان کو سنایات سنایتان بولتے ہیں سنایا پھر اس کے دائیں باں ایک دان کو روائی اس کے دائیں باں کے دان کو انیاپ یا اناپ بولتے ہیں وہ آشرا اور یہ جو کل بارہ دانت یہ ہو گیا پھر سولہ سطح چھ اشرا دس اور سولہ دان جو ہیں پھر مؤخر منہ کے پچھلے حصے میں اس میں جو ہے یہ نابان کے بعد جو دو چار دانتائیں بائیں ایک, ایک دان اس کو زاحق بلتے ہیں زاہر زیخ سے ہیں اور ہانسنے پہ نظر آنے والی چار دانتوں ہانستے ہیں تو سامنے کے چھ دانتوں کے علاوہ ایک اور ایک اور دانت دونوں طرف وہ بھی نظر آتے ہیں ان کو زاحر بولتے ہیں تو یعنی آپ کی کی کے چھ دانتوں کے دائیں بائیں کے اقدانوں کو زاہر بلتے ہیں تو ہم ہیں دانتوں کے جو ہے بارہ دان کے پیچھے پھر موخر پیشے والے ضلع میں کل سولہ دان ہیں موخر فہم ازاحق تو چار زاہر و سلاست تو اذراسن اور تین جو ہے تین دان مین کو جانب ہر طرف اوپر دائیں بائیں نیچے دائیں بائیں تو یہ بارہ اس پر زاہر کے چار اوپر ایک ایک دائیں بائیں نیچے ایک ایک دائیں بائیں تو یہ کل سلام بن جائے گا تو ہیں اچھا موخر میں زاہر وہ ایک تو ظاہر ہو گیا زاہر کے دو اور صلاحات تین دان مینکل جانب دونوں طرف دائیں بائیں دونوں طرف تین تین دان فی الحال اسی طرح اوپر تو یوں سمجھو اوپر آٹھ ہو گیا دو زاہر چھ اذراس دائیں بائیں تین تین اور اذراس جو ہے داڑھا کو بولتے ہیں اھیاس کو بولتے ہیں رینٹھاس و سانزر بھارتی زبان میں اردو میں اس کو داڑھا بولتے ہیں عربی میں اذراس بولتے ہیں جو تھوڑا چیزوں کو پیسنے کا کام آتا ہے وہ پھر اصف عل مشرا اسی نیچے بھی ایسے ہی بارہ دان ہیں کل سولہ دان ہیں اچھا چار چار دونوں طرف ہاں جی تو حکانہ تو نجتاً کیسا ہوگا تو جو ہل اصف مشلہ ایسے ہی جو ہے ایک ایک ذاہد اور تین تین ادراس تو یہ آٹھ دان نیچے جہاں دان اوپر تو کل جو ہے سولہ دان ہو جا گا تو وہ بارہ دان یہ سولہ دان تو یہ کل اٹھائیس دان بن جائے گا تو اور ہیں سامن کے جو چھ بارہ دان ہیں اوپر چھ نیچے چھ فدیت المقادیم سامن کے جو دان تو ان کے دیت سطمت دینار ہزار دینار میں سے چھ سو دینار سامنے کے دانتوں کا ہے تو ایک ایک دانت کا جو ہے پچاس پچاس دینار ہو جائے گا تو حکانہ حیثیت کل کلواہدین من مقادمی تو ہوگا حصہ ہر ایک دان کے من مقادمی سامنے والے دانتوں کا خمشین دینار ہیں دینار تو پچاس دینار جو سونے کے پیسہ ہے اور اس کو مسقال میں لے لیں تو پچاس مسقال سونا بنتا ہے وہ دیت الماخر اور پیچھے کے جو سولاں دان ہیں وہ پر نیچے دونوں ملا کے آٹ تو اس میں جو ہے آر با میت دینار ہیں باقی چار سو دینار پیچھے کے جو دان ہیں سولہ دان ان کا ہے ان میں تقسیم ہوگا تو پیچھے کے سولہ دان کا جو ہے اس میں جب یہ چار سو دینار تقسیم ہوگا تو حقانت حصہ تو کل والدین مین الماخری تو ہوگا حصہ ہر ایک دان کا مین الماخری پیچھے والے داڑھے کے دانتوں کا ہم سوئی شرین دینار پچیس دینار تو اس طریقے سے سامنے والے دانتوں کا پچاس پچاس بارہ دانتوں کا پیچھے کے سولہ دانتوں کا پچیس پچیس تو یہ کل ایک ہزار دینار بن جاتا ہے اب فرماتے ہیں یہ فرق کیوں ہوا سامنے والے دانتوں کو ڈبل پیچھے والوں کا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ و تفاضل فرق اس میں آگے والوں کو زیادہ دینار پیشے والوں کے مقابلے میں اس کی وجہ فتح فاضل فی الفی دیت ان دونوں دانتوں کے آگے والے پیشے والوں کے فرا اس وجہ سے مینان فی مقادی میں یہ کہ بےشک سامنے والے دانتوں میں کیا ہے زینت و منفات اس میں زینت بھی ہے آپ کے جو ہے دان ہی تو ایک چہرے کی بڑی زینت بنتی ہے تو سامنے کے دان زینت بھی ہے وہ منفات فائدہ بھی ہے ہاں جو کھانا کھانے کا کام مانا ہے وہ منفاط باقی زینت ہے وہ زینت بھی ہے اس وجہ سے اس میں ڈبل چیز نقصان ہو گیا اس اس کے دیت بھی زیادہ وہ ہے وہ اور پیشے کے جو دان ہے اس میں ان منفاعات فحسب اس میں صرف منفات ہے پیشے پیچھے والے دان نہ ہو تو زینت پہ فرق نہیں پڑتے اس وجہ پیشے والے دانتوں کا آگے والوں کا آدھا ہے. یہ ہو گیا آپ کے دانتوں کا ہاں تو ہر دان کا جو ہے آگے والے دانتوں کا جو ہر دان کا پچاس مسخالسن ہے اور پیشے والوں کا پچیس پچیس مسقال سنا ہو جائے گا وہ پل انفی اور, اور ناک میں جو ہے ادیت القامل کسی اگر ناک کو ہیں تو اس کا پوری ایک دیت ہے وہ فلماری ناک کے اطراف میں دو طرف میں ایک دو سوراخ ہے اس میں سے دو طرف ناک کے اطراف کو ایک صاحب کو میں ہیں۔ ناک کے اطراف کو مینو نا کے اطراف کو بھی دیاتون کا ایک دیا تھے نا کے ایک حصے کو بھی کاٹ دیں مطلب ایک سوراخ والے حصے کو بھی کاٹیں یا صرف سامنے سرے کو کاٹیں تو بھی جو ہے دیا تھے دیاتن کا ملتن انشم و ان لم شم خواہ جو اس کے سوننے میں اس کے ناک کو کٹنے وجہ سے وہ سون سکے و ان لم یشم یا نہ سون سکے اس میں خراب نہیں ہے کیونکہ لان نظین ان کیونکہ ناک کی زینت علاوہ شل انسان ان کے چہرے پر عرض سب سے زیادہ ہے من سارے اعضاء چہرے پر موجود باقی تمام اجزاء کے مقابلے میں تو ناک کاٹنے کے سر میں چہرے تو بالکل ختم ہو جاتے اس کو خوصرتی اس لیے ناک کو جو ہے ادھے حصے کو بھی نقصان پہنچائیں پوری دیا تھا وہ ہل اور زبان میں بھی ادیات الکام نے تو مکمل دیا تھے کسی کے زبان کو کاٹ دیں ہاں مکمل دیت ہے کب ہی صحیح جو جو لو صحیح جس کا زبان میں جن جو گونگا نہ ہو صحیح بول سکنے والے انسان کی زبان کو کاٹیں تو اس کو پوری دیت ہے وہ پھر اخلاص ہے لیکن اگر کسی گونگے شاخ کو جو بول نہیں سکتا اس کی زبان کو کاٹیں سلسل دیتی تو دیت کا اتہ ہی حصہ ہے مگر اونٹوں میں تینتیس ہے ایک بٹ تین اونٹ ہو جائے گا وہ لسان صحیح اور صحیح زبان ان قوتیا بعض ہو اگر اس کا بعض حصہ کاٹے فورا نہ کاٹے اس کے اندیات کو کیسے پہچانیں گے فرماتی فائیو حرو میں قدار ہو تو زبان میں سے کتنا حصہ کاٹ گیا ہے اس کے مقدار پہچانیں گے من نقصان الحروف ہے ہاں عربی زبان میں کل انتیس حروف ہے تو اس حروف میں سے اب وہ پہلے سب ادا کر سکتے تھے اب وہ کتنا حروف ادا کر سکتے کتنا ادا نہیں کر سکتے اسی حساب سے اس کا ہوگا حروف کتنے کو کوئی چھوٹے دس بن جاتا ہے تو جو ہے آن انتیس دونوں نے عالف کے حساب نہیں کیا فرماتے ہیں حروف کے نقصان کے حساب سے وفائی رف و مقدار زبان کے جو ہے کتنا مقدار کاٹا گیا ہے اور اس کی کتنا دعت ملنے چاہیے اگر بات سے سکنے کی سرج میں وہ مین نقصان حروف حروف کے نقصان سے اور اب آپ کی زبان کچھ کرنے کے بعد کتنا حرف اب وہ ادا نہیں کر پائیں گے اس حساب سے حروف کتنے عربی حروف ہے وہ یہ سمانیت و تو یہ کل اٹھائیس حروف ہیں عربی ہاں جی قرآن باقی عربی زبان کی فہم یہ باقی پہاشان دقت سمندیت یہ تقسیم کیا جائے دیت کو حروف تمام حرفوں میں بستویہ برابر ہے تو اس کی دیت کو اٹھائیس حصوں میں تقسیم کرے ہاں جی پھر وہی نصیب و ما آدیمہ منہ تو حصہ نے جن دان اس کا معدوم ہوئے نہ صرف حصہ ما وہ ان دانتوں کا عادم مبینہ جو دانتوں میں سے معدوم ہو چکا ہے جتنے دان اب مکمل ٹوٹ گیا ہاں جی توڑ دیا اخکھاڑ دیا اس کا پورا پورا دان لکھا اس نے جی اسے کے حساب سے لیں گے مطلب یہ ہے اس کا جو چونکہ زبان ہے زبان کا کچھ حصہ کاٹا ہے تو جتنا حرف ادا نہیں کر پائیں گے اس اسی حساب سے دیا لیں گے دیات کو اٹھائیس حصوں میں اگر دس عروف نہیں کر سکتے ہیں دس عروف ہاں جی اٹھائیس میں سے دس حصہ لیں گے پانچ نہیں پڑھ سکتے ہیں پانچ کا لیں گے اس حساب سے ولا ادیمہ تمام اگر کسی کے تمام دانت اس نے معدوم کر دیا تمام دانتوں کو اکھاڑ دیا تو فیو خاجو تمام انداز پھر تو پورے پورے دیا لیا جائے گا وال لم یا دم حر لیکن اگر کوئی حرف لیکن اس کی زبان سے حرف تو کوئی بھی معدوم نہیں ہوگا تمام حروف پڑھ سکتے ہیں اگر اس کی زبان کو کچھ نقصان پہنچایا پہنچانے کی وجہ سے لم عدم حرف کوئی ہر مکمل طور پر معدوم نہیں و من الور حروب میں سے لیکن یہ دفاع تو پھر سر آتی ہوا لیکن پہلے وہ تیز تیز پڑھ سکتا ابھی بہت آرام سے بول سکتا ان جلدی بولنے میں اور آستے بولنے میں فرق ہو گیا تو اس طرح میں لیکن تفاوت ہو گیا فیصلت جلدی بولنے میں وسکنے اور آہستہ بولنے میں تو اس سر میں ففیح الحکومت ہو پھر تو عادل حاکم اور قاضی اور جس کی اس کے فیصلے پر موقع ہے وہ انصاف سے فیصلہ کریں گے اس کو کتنے دیا لگانا چاہیے اس کے ثواب دید پر ہے تو اس میں حکومت حکومت سے مراد جو ہے جو یہ حکومت مراد نہیں ہے حاکم کی عادل حاکم کے جو ہے فیصلے کے مطابق ہوگا وہ جیسے فیصلہ کرتے ہیں اس میں اس کے تھوڑا سا ہاتھ کھولا ہے وہ انصاف سے جو ہے فیصلہ کریں گے اس کو ابھی یہاں کتنا دیت ملنی چاہیے کیونکہ مکمل طور پر حرف کوئی بھی معلوم نہیں ہوا ہے ہاں جی؟ اس کے علاوہ فرماتے وفس مرد کے مقامی پردے کا نقصان پہنچ جائیں تو ادیت تو مکمل طور پر ایک مکمل دیت ہے وہ پھر حشفت اس کا اوپر سیرا کاٹیں تو پھر دیا تو پھر مکمل دیا تھا وہ الخوشیتین اور خرش فوتوں کو کاٹیں خوشیہ کو جو ہے تو پھر اس میں بھی پورے دیا تھا وفی کل واضح منوں میں سے ایک کو نقصان پہنچائیں تو ان کی تو پھر جو نصف دیا تھا آدھا دیا تھے وہ شفیرین اور شفیرین میں شفیرن کون سے ہیں ویسے شفیر جانش وحم الحم المحیط بالفرج یہ وہ گوش جو خواتین کے پر دیپ کو گھیرا ہوا ہے اس کو نقصان پہنچانے سرج میں احاطت شفتین بلفا میں جس کا ہونٹ کے جو دونوں گوش منہ کو گھیرا ہوا ہے تو اس میں دیا تو اس کے دیت الکامل مکمل دیت ہے وفی کل وازمین میں سے ہر ایک میں نصف دیپ آدھا دیا وہ وفی افزا الماراتی دیا تو اور خاتون کے مقام پر دیکھو نقصان پہنچانے کی صورت میں اس کو پوری دیا تھے اور ماہر اور اس کا ماہر بھی پوری دیت ہے اور ماہر اس کا ماہر بھی دینا پڑے گا یہ زبان مہر بھی دینا پڑے گا شہر کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچے یہ دونوں واجب ہے یہ زبان اللہ بھی طولیل اتنا نقصان پہنچا اب وہ جو ہے ہم کے قابل نہیں رہا تو اس میں جو ہے اس کی پوری مہر اور پوری دیت دینا پڑے گا اور اس مرد پر اب تہرم الموسی جس جو اس خاتون کی مقام پر کے ہے ایسا نقصان پہنچایا وہ جامعت کے قابل نہیں رہا تو یہ اس شوہر پر اب یہ خاتون ہمیشہ کے لحام ہے اب ادن ہمیشہ کے لیے یہ شوہر پر ولاء از ون مِنَ العز و منفاط یہ باقی نعمت اگر کوئی کسی کی کسی بھی اعضاء کے صرف منفات کو نقصان پہنچائے وقت نابود کریں نہ کسی بھی اعضاء کا منفات نہ صرف منفاد کو نقصان پہنچائے فاف ہی دیا تو ان بھی مکمل دیا تھا جیسے کالیا لیا نے جیسے کسی نے کسی کے ہاتھ پہ مالا ہاتھ کاٹا نہیں ہے ٹوٹا نہیں ہے لیکن ہاتھ شیل ہو گیا فالی زیادہ ہو گیا تو اس میں بھی وہ منفاط تو نہیں لے سکا ہاتھ بیکار ہو گیا تو اس میں بھی پوری دیا تھے ایک ہاتھ کا نقصان اس سے ایک آدھا دیا دونوں ہاتھ کے نقصان پہنچے دونوں دیا جی تعلیہ دن جیسے دونوں ہاتھ کا اضا شاء دونوں کو نقصان پہنچائیں باقی انشاءاللہ کل کی طرف سے بڑھیں گے